سعادت حاصل کرتے ہیں شاء اللہ آج کے سلسلے میں ہم انڈیا کے شہر بیلگام میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد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 و علا يا حبیب الله السلاۃ وسلام علیک وسخابیا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم مالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں مسلمان جب مجھ پر درو شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد منقول ہے کہ جناب عمار بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جس کے مکین مختلف اطراف اور راستوں میں مردہ پڑے ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے فرمایا یہ لوگ اللہ از وجل کی ناراضگی کا شکار ہیں ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا ہواریوں نے عرض کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے حالات معلوم کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب از وجل سے دعا مانگی تو رب زل جلال از وجل نے فرمایا جب رات آ جائے تو ان سے پوچھنا یہ اپنی ہلاکت کا سبب خود بتائیں گے جب رات ہوئی تو حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا اے بستی والوں ایک آواز آئی لب آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیوں ہے اور اس عذاب کے نزول کا باعث کیا ہے جواب آیا ہم نے آفیت کی زندگی گزاری اور جہنم کے مستحق قرار پائے اس لیے کہ ہم نے دنیا سے محبت کی ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گناہ کی پیروی کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی جواب آیا جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی ہم نہایت مسرور ہو جاتے اور جب دنیا ہم سے چلی جاتی ہم نہایت غمگین ہو جاتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ صرف تم ہی جواب دے رہے ہو تمہارے دوسرے ساتھی کیوں خاموش ہیں جواب ملا کہ انہیں طاقتور پر ہیبت نے آپ کی لگا میں ڈالے ہوئے رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا پھر تم کیسے جواب دے رہے ہو جواب آیا کہ میں ان میں رہتا تھا مگر ان جیسی بد آمالیاں نہیں کرتا تھا جب عزاب الہی آیا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا اب میں جہنم کے کنارے پر لٹک رہا ہوں کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں گر جاتا ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریوں سے فرمایا نمک سے جو کی روٹی کھانا پھٹا پرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نم مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہیں ہے تماشا نہیں ہے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ بائی سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے صحابۂ کرام علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ ص اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بدبو ہی کی وجہ سے تو اسے یہاں پھینک دیا گیا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا با خدا دنیا اللہ تعالی کے یہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے اگر اللہ تعالی کے یہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھوٹ پانی بھی نہ پی سکتا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو واقعی عبرت اور عبرت ہے کہ جس نے اس دنیا سے دل لگایا یقیناً وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ گیا دنیا دراصل مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے چنانچہ ایک مقام پر ہمارے پیارے آتا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے مزید فرمایا دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر وہ چیز ملعون ہے جو اللہ از وجل کے لیے نہ ہو حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو نہ سمجھا تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے یقیناً آج دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے انسان اللہ از وجل کی یاد سے غافل ہو گیا ہے دنیا کی ذلیل محبت ہی ہے جس نے آج اکثر لوگوں کو باولہ بنا کر رکھ دیا ہے دنیا کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آج انسان اللہ از وجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے دور ہے اور ان کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے جی ہاں دنیا ہی کی محبت ہے جو انسان سے جھوٹ بلواتی ہے دنیا ہی کی محبت کے سبب انسان آج رشوت کا لین دین کرتا ہے جی ہاں دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے انسان دھوکہ دے کر اپنا سودا بیچتا ہے دنیا ہی کی محبت ہے جو اسے طرح طرح کے گنا میں مبتلا کر دیتی ہے جی ہاں دنیا کی نیرنگی اور دنیا کی محبت ہی نے انسان کو آج اللہ کی یاد سے غافل کر کے دین سے دور کر دیا ہے آج ہم اگر معاشرے پر عبرت کی نگاہ ڈالیں تو آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت دنیا سے محبت کرتی نظر آ رہی ہے اور دنیا ہی کی محبت میں مبتلا ہو کر آج اکثریت مسلمانوں کی نمازوں سے دور ہے سنتوں سے دور ہے جی ہاں نیک راستے سے دور ہے دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے آج انسان پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ کر معاذ اللہ غیروں کی نقل کر کے نت نئے فیشن اپنانے میں اپنی عزت تصور کر رہا ہے جی ہاں دنیا ہی کی محبت کے سبب آج انسان فیشن پر عمل کر کے اپنے آپ کو بڑا ہی اچھا سمجھتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو یقیناً دنیا کی محبت یہ وہ بری شہ ہے جس نے ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا جی ہاں یہ دنیا کی وہ ذلیل محبت ہے کہ جس سے صحابہ کرام علیہ دور رہا کرتے تھے اور دنیا اور دنیا کی محبت کے حوالے سے انہوں نے ہمیں جو تعلیم فرمائی اور دنیا کی محبت سے دور رہنے کے حوالے سے جو ارشادات عطا فرمائے یقیناً وہ یہی ہے کہ جس نے دنیا سے محبت کی یقیناً وہ آخرت کے معاملے میں غافل ہو گیا چنانچہ منقول ہے کہ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسے منہ کے قریب لے گئے تو بے اختیار رونے لگے یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے صحابائی کرام علیہم ردوان بھی رونے لگے کچھ دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر پانی پینے کا ارادہ فرمایا مگر شہد اور پانی دیکھ کر دوبارہ رونے لگے یہاں تک کہ صحابائی کرام علیہ نے خیال کیا کہ شاید ہم اس گریا کی وجہ دریافت نہیں کر سکیں گے جب آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا اے خلیفہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رونے کا کیا سبب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم راہی کا شرف نصیب ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو دفاع فرما رہے تھے میں نے عرض کی حضور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس چیز کو ہٹا رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی دنیا آئی تھی میں نے اس سے کہا مجھ سے دور رہو وہ لوٹ گئی اور یہ کہہ کر گئی کہ آپ نے تو مجھ سے کنارہ کشی فرما لی مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے کتنی بے اعتبار ہے دنیا چند لمحوں کا خواب ہے دنیا ارے زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی سب سے بڑی تمنا حصول دنیا ہے اللہ تعالی کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ تعالی ایسے کے دل پر چار چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے نمبر ایک دائمی غم نمبر دو دائمی مشغولیت نمبر تین دائمی فکر اور نمبر چار کبھی پوری نہ ہونے والی آرزویں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے اس پرمانے علی شان پر کہ فرمایا کہ جس کی سب سے بڑی تمنا حصول دنیا ہے اللہ تعالی کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں مجھے بھی غور کرنا ہے آپ بھی غور کیجئے کہ آج انسان جب صبح اٹھتا ہے اس کی بس یہی جستجو ہے یہی تمنا ہے کہ مجھے آج یہ کام انجام دینے ہے یہاں سے اتنا پیمنٹ لینا اور اتنا پیمنٹ دینا ہے آج اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اتنا فائدہ ہوگا بس یہی آرزو ہے کہ بس کسی طرح بھی میری دنیا میں ترقی ہو جائے کسی طرح بھی میرا مال بڑھ جائے کسی طرح بھی دنیا میں میرا عہدہ میری عزت بڑھ جائے حصول دنیا دنیا کا مال پانے کی تمنا آج ہر کسی کے اندر پائی جاتی ہے لیکن آخرت کی تیاری کی فکر آج نظر نہیں آتی میرے پیارے اسلامی بھائیو کتنی عبرت ہے کہ جس کی سب سے بڑی تمنا حصول دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں اور پھر فرمایا کہ ایسے کے دل پر اللہ تعالیٰ چار چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے نمبر ایک دائمی غم یعنی دنیا کے حصول میں دن رات مشغول رہنے والے کو ایسا غم لگ جاتا ہے کہ بس اس کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ بس میری دنیا بڑھتی چلی جائے دنیا کا مال بڑھتا جائے اور کبھی مال میں کچھ کمی آ جاتی ہے تو اس کا غم بڑھتا چلا جاتا ہے دنیا کے مال کا غم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اسی طرح اس کی مشغولیت ایسی بڑھ جاتی ہے کہ دنیا کا مال کمانے کی حوث ایسی اس پر غالب آتی ہے کہ اس کی مشغولیت دنیا کی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی یہی ہے نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اتنا حریص ہے کہ اگر اسے سونے کی دو وادیاں دے دی جائے تو یہ تمنا کرے گا کہ مجھے تیسری بھی مل جائے پھر فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی میرے پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً دنیا کی محبت اور دنیا کے مال کی محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے لالچ جب غالب آتی ہے تو مشغولیت کبھی ختم نہیں ہوتی اور یہ بھی پتا چلا کہ اس کو ایسی ایسی آرزویں آ جاتی ہے ایسی ایسی وہ تمنا کرتا ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے رات اور دن ایک کر دیتا ہے لیکن اس کی وہ میں کبھی پوری نہیں ہوتی یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہوزینت نرالی ہو پیشن نرالا یہی تجھ کو دھن ہے سب سے بالا حزینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے اس ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حضرت ابو ہریرا ردی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرمایا تجھے دنیا کی حقیقت دکھنا ہوں میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینے کی ایک وادی میں لے گئے جہاں کوڑا یعنی کچرا پڑا ہوا تھا اور اس میں گندگی چتڑے اور انسان کے سر کی بو سیدھا ہڈیاں تھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرا یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح ہریس تھے اور ان میں تمہاری طرح بہت آرزویں تھیں مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکے ہیں جن پر کھال بھی نہیں رہی انقریب یہ مٹی ہو جائیں گے یہ گندگی کے خانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں یہ پرانے چتڑے جو کبھی ان کے ملبوسات تھے آج ہوا انہیں اڑاتی پھر رہی ہے اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر شہر شہر گھما کرتے تھے جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہے اسے رونا چاہیے حضرت ابو حریرا سبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت روئے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت داؤد بن حلال رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مرکوم ہے کہ اے دنیا تو نیکو کاروں کی نظر میں اپنی تمام تر زیب و زینت کے باوجود بے وکار ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت اور تجھ سے بے توجہی ڈال رکھی ہے میں نے تجھ جیسی بے وکار چیز نہیں پیدا کی تیری ہر ادا جھوٹی اور فانی ہے میں نے تیری پیدائش کے وقت فیصلہ فرما دیا تھا کہ نہ تو کسی کے پاس ہمیشہ رہے گی اور نہ ہی ہمیشہ اس میں وہ رہے گا اگر تجھے پانے والا کتنا ہی بخل کرتا رہے نیکوکاروں کے لیے بشارت ہے جن کے دل میری رضا پر راضی ہیں اور جن کے دل صدق کو استقامت کا گہوارہ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ قبروں سے گروہ در گروہ اٹھیں گے تو میں انہیں یہ جزا دوں گا کہ ان کے آگے نور ہوگا اور فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ان کی تمناؤں کے مرکز یعنی جنت میں پہنچائیں گے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے ملاحظہ فرمایا کہ نیکوکاروں کے لیے بشارت ہے کہ جنہوں نے دن دنیا پر دل دنیا سے دل نہ لگایا اور آخرت سے محبت کی جنہوں نے اس بے وفا دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کی ایسے کے لیے مبارک باد ہے اور جس نے فقط دنیا ہی کے لیے اپنے شب و روز گزارے بلکہ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کی تیاری سے غافل ہو گیا یقیناً وہ خسارے اور نقصان میں مبتلا ہو گیا سلو اللہ تعالی علی محمد اس سلسلے کا بقر حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحدہ کیجیے آشمان رسول متوجہ ہو باب المدینہ کراچی میں ازان عشاء کا وقت ہو چکا ہے رسول مغلا ہاد اللہ تو اصلا مغل قیا نی اللہ آشیان رسول متوجہ ہوں براہ راست ہونے والی ازان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روک کر اس کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر اکبر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 حيّا يا رسول الله حيّا يا رسول الله حيّا على والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الوفيعة وَابْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهِ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ نوریب صلی اللہ تعالی محمد محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے اسے اللہ تعالی نے جب سے پیدا فرمایا ہے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا قیامت کے دن دنیا بارگاہ خداوندی خدا وجل میں عرض کرے گی اے رب مجھے اپنے دوستوں کے مقدر میں لکھ دے اللہ از وجل ارشاد فرمائے گا میں دنیا میں اس ملاب کو ناپسند کرتا تھا اور آج بھی اسے ناپسند کرتا ہوں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو فقط دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال ہسنا پہاڑوں کے برابر ہوں گے جن کے عمال حسنا پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا صحابہ کرام علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نماز اور روزہ ادا کرنے والے ہوں گے فرمایا ہاں وہ روزہ دار اور رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنے والے ہوں گے مگر وہ دنیا کے دل دادا ہوں گے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں آئیے آج اس سنتوں بھرے اجتماع سے اپنا ذہن بنائیے کہ وہ دنیا جو فانی ہے اور وہ دنیا جس میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے یقیناً اس کی طرف سے اپنا دل پھیر کر آخرت کی طرف انشاءاللہ شاء اللہ عز و جل اپنے دل کو مائل کریں گے اور دنیا کی تیاری بقدر ضرورت ہوگی کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاریوں میں مشغول رہیں گے پرنا میرے پیارے اسلامی بھائیو بے شمار لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا لیکن موت نے لمحہ بھر میں انہیں دنیا کی رونقوں سے اٹھا کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا و آخرت دو سوتنوں کی طرح ہیں یعنی ایک شوہر کی دو بیویاں کہ ایک سے انسان جتنی محبت کرتا ہے دوسری اتنا ہی ناراض ہوتی ہے یقیناً یہ حق ہے کہ انسان جتنا دنیا کی طرف جاتا ہے دنیا کی طرف منہمک ہوتا ہے وہ آخرت کے معاملے میں اسی قدر دور ہوتا چلا جاتا ہے اور یقیناً جو آخرت کی تیاری کی طرف آتا ہے اس کی دنیا کہیں نہیں جاتی بلکہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے ہمارے بزرگان دین رحیمحم اللہ المبین اس دنیا میں آ کر آخرت کی ایسی تیاری کرتے ایسی تیاری کرتے کہ بسا اوقات ان کے اطراف میں رہنے والے ان کی عبادات اور ریاضات کو دیکھ کر اشک باری فرمایا کرتے تھے بزرگان دین رحیم اللہ المبین کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ بعض بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے معاملے میں ایسے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی مال و دولت بھیجتا بطور نظرانہ بھیجتا تو وہ ساری مال و دولت درہم و دینار پل بھر میں غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے دنیا کی محبت ان کے دل میں تھی ہی نہیں بلکہ ان کے پاس جو بھی مال ہوتا اسے رائے خدا وجل میں خرچ کر کے آخرت کی تیاری کر لیا کرتے تھے یہ اللہ والے تھے جنہوں نے اس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں آخرت کی تیاری کی اور آج ایک ہم ہیں کہ ہمارا فقط جینا مرنا سب گویا دنیا ہی کے لیے ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی یاد سے منع کر دیا اور فرمایا کہ دنیا کی طرف اسے اپنے دل کو نہ لگاؤ لیکن آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا دل فقط دنیا ہی کی طرف لگا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مانوں میں دنیا کی ضلیل محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آقرت کی اور اپنے رب از اپنے رب وجل کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے اللہ ہمیں صحابہ کرام علیہ مردوان اولیاء کرام علیہ مردوان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دنیا کی ذلیل محبت سے بچتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی فکر نصیب فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً ایسی فکر آخرت کی تیاری کا ذہن یہ نیک صحبت اور نیک ماحول میں میسر آتا ہے جی ہاں جیسے کہ ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے اس مدنی ماحول میں ہر لمحہ ہمیں یہی ذہن دیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے اور اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے الحمد یہ دعوت اسلامی کا ماحول وہ پیارا مدنی ماحول ہے کہ اس سے وابستہ ہو کر ایک نئی دو نئی ہزاروں نئی بلکہ الحمدللہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہوئی جو کل تک دنیا کی نیرنگیوں میں زندگی گزار رہے تھے دنیا کے دھوکے میں مبتلا تھے الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو پا کر دنیا کی زلیل محبت سے انہوں نے اپنا پیچھا چھڑا لیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے والے بن گئے میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور آخرت کا آخرت کی تیاری کا ہمارا ذہن بنے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری زندگی گزرے تو اس کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ ہو جائیے الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں نیک پرہیزگار اور سنتوں کا آئینہ دار بنانا چاہتی ہے دعوت اسلامی ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلانا چاہتی ہے دعوت اسلامی ہمیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں آخرت کی تیاری کرنے والا بنانا چاہتی ہے الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کریں گے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم علیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کر کے اس میں دیے ہوئے مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور روزانہ کی خانہ پوری کر کے ہر مہینے یہ رسالہ اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم نیک پرہیزگار باخلا کو باکردار اور سنتوں کے آئینہ دار مسلمان بننے میں ان عزوجل کامیاب ہوں گے جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں خدا اور مستفیٰ انہیں اپنا پیارا بناتے ہیں الحمد عزوجل اس مدنی ماحول نے سینکڑوں کی زندگی کو سمار دیا ہے آئیے آپ بھی دنیا کی ذلیل محبت سے پیچھا چھڑائیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا اپنا ذہن بنائیے الحمد للہ از وجل ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ جب میں نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا تو الحمد دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں آشقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے دنیا کی زلی محبت میرے دل سے نکلتی چلی گئی اور مدنی قافلے کی برکت سے مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو گئی میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے اور اس کی بے شمار برکتیں حاصل کیجیے الحمد للہ ہمارے اسی شہر بیلگام میں بھی ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک کمان مسجد میں دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع شروع ہو جاتا ہے آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ ہر جمعرات کو پابندی کے ساتھ ہم بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں گے اور دوسروں کو بھی شرکت کروائیں گے ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم